سینا مبارک اللہ تعالی نے جہاں میں خزانہ بنایا اور سینا پاک اللہ مبارک واد نے اپنی تمام امانت محفوظ ہو اللہ تبارک و تعالی د کلام مجید دے نظم اور الفاظ اس سی مبارک کو بنایا آپ آئی سلاح تم تسلیم انہ کی کلاوت فرمائی درد و سوز جس کی وجہ روحانی طور پہ بندہ ملائکہ تو ممتاز ہوں آلان آلان آلان او عشق اہ درد وہ سوز وہ معرفت خاصہ وہ بھی نبی کال نے سینا مبارک چمانت رکھی پھر کتاب اور حکمت یعنی کتاب اللہ دے معانی مطالب اور فہم وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجموع بہور بن گیا سمندر مل گئے سارے نظم قرانی او تھے عشق رحمانی او تھے تعلیم ظاہر آل بات آپ والے سلاد متسری خدا پاس نہیں نبی پاس دنیا تدرت نظام میں شامل سی اور وراست اگے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک سینے تو امانت تو ماقوظ کرنی آل صا بائ کرام والے بہ کے کرام کابکہ تیار ہوا جیڑے کئی ایسے مقدس لوگ جہ امانت چیزاں سینے سبحان اللہ! نظم قرآن بھی انہوں نے یعنی الفاظ قرآن تلاوت تلاوت کا جنہیں تعلق بھی. عشق و درد و سوز جس نال انسان دفتیا تو فرق وہ عشق اور درد و سوز دی امانت وہ <honesty> بھی سینے چاہیے اور کتاب و حکمت یعنی کتاب دے معانی مطالق کتاب دے معارف اور حکمت وہ بھی سینہ مبارک کے چاہتے ہیں. بہتے شہاب ہے کچھ ایسے بھی ہے کہ جڑے نظمے قرآن الفاظ قرآن سن سینا پا کے محفوظ کر سکے لیکن عشق درد اور علمی جڑے علم اور عشق فرشتے علم رکھتے ہیں عشق نہیں رکھتے درد نہیں رکھتے خیر اکلنگ ہے وہ اگلے دن میں پہلی بار بیان کیتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان سیدنا صدیق اکبر خلف ارباں اور دیگر جلیل القدر صاحبۂ کرام آپ الگ سلاد ال دے سینا مبارک دیا چنیا مانتا معفول فرمائیاں حاصل فرمائیاں الفاظ قرآن بھی معفول فرمائے عشق مصطفیٰ صلا اس کا بھی حصہ لیا سارا تو نہیں لے علم سلمفا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ حصہ حاصل فرمایا و جی جی انہاں دا بانڈا ہے اللہ تعالی بافی نے دن تین چیزاں براثتیں بن گئی تلاوت الفاظ خوران عشق مصطفیٰ یا عشق رحمان در اور علم مصطفیٰ صلی اللہ یہ تین الگ الگ چیزاں بعد سینے جمع ہو جا بعد چکریا وکھری سرکئی بہت ہی کٹ لوگ نے جنہیں تین امانت آئی پہلا ساب زیادہ سن سا, اگلے دی اچھا تو کٹ سن پھر اسی طرح سلسلہ تقسیم جسل ہویا ہے الفاظ قرآن کو مستفا والے عشق والے درد والے سوز والے ان لگ پائے سوفی درمیش کوئی علم والے بن گئے سبحان اللہ تین جمع بھی ہو سکتے ہیں دو بھی جمع ہو سکتے ہیں تین وکرے وکرے بھی ہو سکتے ہیں بے شک, بے شک. صرف الفاظ کا حافظ ہو معنی احکام تو بے خبر ہوئے بھی ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن پر بتھیرے لگتے اج بھی ہو سکتا ہے کہ حافظ بھی ہوب عشق کی دولت میں اللہ اللہ مارفت بھی رنگیا جائے لیکن عالم نہ حضرت شریعت مسلے سکھا سا مینو اللہ کی مارفت سکھا جی سال ہو گئی یہ خزیات لیکن علم شریع شریعت سن با جامی مارفت درد عشق دو کی دولت کون سکھا وہ اللہ فکر علماء بھی اکثر سال موجود اولا ماہ درد و عشق دولت تو میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سی نے مبارک دیا کیفیا خلاسا نو لفظ نو بان فرمایا تیناچ بھی بھی آ جان گیا اور نبی پاک دا فیض کا یعنی کیفیت کا اگاسار پہلا ہوگا سکھی ہم دوسرا ہوگا بھائی محمود کتاب بابا نے فی کم سبحان اللہ تحقیق حضرت و شاہ مصطفیٰ شیر اسلام اسلامہ والا مفتی محمد فضر عام چشتی سا سمجھ اللہ تعالیٰ نے روحانی کمالات محسوس ہو جاتی لیکن باطنی جو خوش ہے باطنی دو چیزاں کہ جیڑیاں کمالات نو اخذ کر دیا باطنی کمالات نے وہ دو بنا ایک اور ایک دل تعلیم توجہ ذرا جی جی تلاوت اور تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے تزکیے اور عشق کا تعلق دلان دماغ دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل, دل روح لطیفہ ربانی دماغ نے صحیح ہوگا دماغ ماشاء اللہ بہت زیادہ تگڑا دماغ کا بندہ تا کر کے چند الفاظ یاد کرنے کا تعلق ہوا دماغ اچھا بہت اچھا علم بن گیا چند دنوں چند سال آلم بن گیا علم کا تعلق کدھر ہوا دولت حاصل کرنے عجیب گل اطا کا نگاہ چالک رکھدہ ہر جملہ انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ عجیب و غریب فائدہ یتلو عالحم تلاوت کرنے والے یہ بھی نبی، نبیوں کے بارے سے تزکیا دل ستھرا کے پاک کرنا اس بھانڈے لو پاک کرنا تاکہ مخصوص کیفیات اس میں آئیں وہ کیا کیفیات جس کو عشق درد اور سوز سے تعبیر تابین ہو جہد سیدھا وہ نہ علم تلاوت دونوں کا تعلق دماغ سے عقل سے ہوا تذکیہ اور عشق کا تعلق کس سے ہوا تذکیہ عشق ترد نہ ہونا بے شک جیویں کپڑے ناف کردیا کئی چیزاں نکلیاں لک... اج کل گلیچی نکل آئی فلانی شہ تاکہ کپڑا صاف ہو اے دل کا محل اتارنے قدرت آ جڑی شہ اتاردہ ہے نا اسک آخر اس دل اقبال اکلو دلو نگاہ مرش دلی سم سب سے بڑا عاشق سب سے بڑا سمجھدار تھا تاریخ نے اس کو دوسرے نمبر یا تیسرے پتہ نہیں کتنے نمبر پہ ڈال دیا ہے لیکن کمال ہے ہاں ہاں ہاں اس دور کے دانے شر اس طبقے کے دے. اس کے قدموں میں نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں اکلو دلو نگاہ سمجھو نگاہ شمراج کھ یہ نگاہ نہیں ہوا تو نظریہ ہوا تو فکری سوچ جی سوچ, دل اور سوچ. پہلا راہ دا پہلا رابر اقبال فرما عشق برشے کے کیا ہے عشق نہ ہو تو شر این بت کر سب ہو رہا سمجھے اکلو دلو نگاہ ہکا مرشد اجنی ہے اکلو دلو نگاہ ہکار مرشد اب نہ ہو بدھ کا بڑا ایک سب ہو اور اہل سوشت کی حقت اپ دل اور نگاہ جو جس میں سیدھے راستے پہ ڈالنا ہوتا ہے وہ اس والے صرف آل سورت نہیں ہے لہذا اگر یہ نہ ہو تو شریعت والے دین والے علم والے وہ بچارے بت قدیں تب وہ میں تو رہتے ہیں لیکن روح دین سے فارغ ہو اسلام کے بے وقوف دوست بن جاتے ہیں وہ اسلام کو ایسا نقصان پہنچاتے ہیں کہ دانہ دشمن سے بھی وہ نہیں پہنچتے ہیں اور قربان جانا ایک اسلام دے دوست دوسرا آکڑ والے یہ ہوں نے صوفیاء کاملین عشق پہ درد کی وجہ لاگ اقل کا بھی علاج کر کے سیدا کر قوت وہ دے فکریوں کا علاج کر کے بھی سیدھا کر لیں دل دا علاج کر کے بھی کلو بہن زیب ان پنچے دلوں میں یہ فکیر لوگ عشقا پن مکھا لینا فرمائی غور لال میرا موضوع یہ سی کہ وارس ہی نے امبیا میں سے عظمت کرتے اچھے نے سارے کوفر وارث عالم بھی صوفی وارث چوتھی اتنی چلایا گئی حاکم بھی بار کیونکہ سونا نبی حاکم بھی زیر. تو ذکر الادا کیوں نہیں تھے؟ اس واسطے نہیں کہ تو بغیر حکومت ہوتی ہو. جی تو بغیر ہوگئے تو چن ہی ہوں سمجھ نہیں لگی ہوں دو تلاوت نگم خورن الفاظ خراب علمِ نگم علمِ خوران اس دا تعلق کہ اقل نال عشق دار دل لال اے دسو سارے بدن کا بادشاہ کیوں سونے نبی نے فرمایا الگ جا سکے لمبو القلب اقلمب مارے یہ تمام آزاد کا بادشاہ دی بادشاہ, دی بادشاہ دی یعنی آزاد بدن اجزاد ذاتوں جڑا بادشاہ سارا اس بادشاہ دے اس بادشاہ دے بادشاہ دے. دل بادشاہ عشق بادشاہ کا تل اور ج دل سارے بدن کا بادشاہ ہے. اقل بھی ادے تو اے بادشاہ اس نال تعلق رکھنے والا یہ کیفیت خاص جس واسطے اللہ نے انہوں وہ بنایا بادشاہ اقل ولیم دل بادشاہ اقل ولیم ٹھیک ہے ہن وزیر واسطے رکھا گیا علم لفظ لف واسطے رکھا گیا عشق سبحان اللہ او ذاتی شفتلی ات دی ہو گئے علم والے ایک ہو گئے دل والے سمجھ عالم وزیر اللہ د فقیر بادشاہ والے جدھر ملنی مروڑ دے وزیر دے پیچھے تو پہ کر کےقیر ٹورنا پہب سے نظر بے شک جانا سڈا پیرپا پیر ہو آپ تشریف لے جا رہے ہیں دل دل کے کسر گل لگا کیونکہ دل سے بادشاہ ہوئی آپ جا رہے نے مریداں کا ہجوم خیال آیا کنا ہجوم جا رہے یا خیال آیا سارے کلر ملر گئے سرکار کلے رہ گئے اس دل خیال آیا سارے کلر گئے ملک شروع سب جانے کا جواب تیرے دل جایا سی میں فورن جگہ کر در سوچ لگا پھر کٹھا کر لیا آپ نال فرمان لگے دو اگلا میں پہ چوتھیں گے بندیا میں چاہے اجرے چاہے اجرے اور جو ہے فرمایا دو الگ شان ہے نا کل کو میں کل اس بائے نے میرا سب جس کا دل تو قبلا ہوں تو شانہ ہونی نہ فرمان لگے تھے پگل جد پہلی سوچیے دوسری نہیں فرمائی ادھر میں درس اچھا تعلیم نال اکل بڑا دہش نال تعلیم دینا سوکھا ہے عشق دینا مدرسے تھیرے نے لیکن مدرسے گم نام آدھے نے ادھر سبق یاد اندر چھٹی ادھر یاد ہو نہیں کسی کھاتے کا بنے توجہ نہیں فرمائی الندر مال فرم دو چیزاں علیحدہ علیحدہ کرتے توجہ ایک ہے دل کی خرابی ایک ہے عقل کی خرابی ایک ہے دل کی معمولی ایک ہے عقل کی معموری اقبال نے ایک بڑی لطیف سی گل کی فرم برا نمان برا نمان ذرا آزما کے دیکھ برا نمان در آتما کے دیکھ جسے بہت برا سب گل کرنا سمجھ لگی گل میں لڑنا ضروری میری گل صحیح نکلے ٹھیک کیا کہ وہ دل خراب کراٹ بنا چڈ اکل مطلب کر کےس پہ پس واسطے آسکا دور گٹ گیا فقیر فکیر دل کہتے ہیں وہ گٹ گئے کیوں تیز کرنا ہو رہا دل نباد کرنا سارا موضوع چلی بس موجود بیاں ہوا تو لگے گا لیکن ایسا تھوڑا جا حصہ بیان کر دینا مناسبت کی فرشتیاں کو معرفت اور محبت ہے وہ محبت خالی نہیں روح محبت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی <سلام> وہ محبت الہی رکھتے ہیں معرفت رکھتے ہیں لیکن درد نہیں رکھتے <سلام> کیوں <سلام> کہ درد پیدا ہوتا ہے جدائی سے فراق سے درد کے پیدا ہونے کی علت فراق ہے سبب محبت ہے سبب اور مسبب کے درمیان علت ہوتی ہے عت اور معلوم کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا یہ قانون ہے محبت سبب درد دے پیدا ہو لیکن علت نہیں علت فراق جی ماں دے دل چہبت ہے اولاد جی پتر جدا ہو جائے ماں چ محبت درد پیدا کر دیتی ہے پھر درد بے علامات ہی شروع ہو آنسو چہرہ گیا. ہر شہن لگ چیتا ہی نہیں ہور پاسے بھی جانی ہے پہنچا پھر جس میں درد پیدا ہوتا ہے تو یہ ہے بیماری تے بیماری بماری بماری نور کرج بندہ لبا جی جی. پھر آدھا ہوں درد دا علاج لبا ہے ہوں ملاپ تو شوق مثال پیدا ہوا شوق مثال پیدا ہوا تو شوق مثال کی وجہ سے پھر شوق طلب پیدا ہوا تو شوق طلب جب پیدا ہوا تو طلب پیدا ہوئی طلب پیدا ہوئی تو طلب کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے تو راستہ شریعت وہ بی بی رسپا اختیار کر کے پتر تک جا پہنچی ایک درد پیدا ہوا ہاں ہاں ہاں ایک درد نے یار تک جا پہنچایا جد درد دل ہو جائے گر نبی شریعت رستے نبی تک پہنچا دبی پہنچا دا کر کے اللہ کا فکیر جیو دیا ہی رب نو پا کے بیٹھا ہوا تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں حقائق کی ترتیب سے ویکو جیتا بڑی سونی فراق سے درد پیدا ہوا درد سے شوق شو کے وشال سے شوق طلب شو کے تلب سے طلب طلب سے بصال. لیکن ہمیشہ طلب کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے بے شک اور پتہ لگ گیا کہ شریعت کیوں فکر شرح کیوں نہیں باہر نہیں آر پھر فرماؤں رستہ پاک نبی چ مدرسہ نبی چشمہ انہیں گھر بنایا چشمہ بنایا اصل مقصود مثال ہے درد بیماری ہے لیکن وہ بیماری ہے اس یار تک پہنچا دے دی جی دے تک پہنچنے ساری بار دے ہر بیماری درد ہو اوکے تک پہنچا جیسے پہنچ دیا ساریا بماریاں دور ہو جائیں آ گئی سمجھ صرف میں موٹر ہر رستا سوز دہت ہی گیٹران وی فکیری جا کر شکا ورگے لوگ اکثر بہتر جو ہے ہوں بلیکا فرشتے درد دولت تو خالی نگر تکلی نہ کر نگر اے میرے لوسری تناس فرو تسری ہوا کھول گل سمجھنا ہوا تو جو مولا راؤ بشریف پڑھیے باشریف آپ فرما میں نے بس دس لے چکار ہا بڑی حیرانی راہل کال شروع اقبال جی کا مری لیا بنیا یار سوچ تب بچوں پھر سوچا کہ وہ کردہ نے بانس تو بانسری بانسری بانس کا ٹوٹا جی وجہ سے درد بانسری چھپ گیا جی پتھر چکم اج کل ماچس کی تیلی دکھ چھپی نہیں رگڑ والا لبے چھپی ہے توجہ نہیں مسالہ لگے مسالے اگ ہے بانسری چترد جسر دو چیز دوسرا کوئی منہ چاہیے جہاں لے کے پوکے پھر ویکے یہ آپ کمی روڈی ہے جگ نوی جگو کی آپ دو چیزاں ہیں ایک سینا سینا چاہیے دوسرا روح جدا ہوئی اس پروت یہ وجہ ہوئی اس مای جسم تو خالی مای جسم دی وجہ کفرت پیدا دی جدائی آئی درد ہر کسی نے کھلوتا جدو دنیا دیا چوٹا مصیبت لگ دیا نیلے آئیں موری پین ادرت پیار بھی اکت خریدی ये <laughs> ya rasool ya rasool ya zindabaad sar dard ya rasool zindabaad dab pai dab ya rasool dab pai dab ya rasool dab pai dab ya rasool ya rasool dab pai dab dab pai dab ya rasool ya rasool dab pai dab dab pai dab ya rasool ya rasool dab pai dab ya rasool ya rasool Allahu Akbar subhan subhan ہم تمار بکرم ہے کوئی سال ہی نہیں راہ دکھ لیں سبحان نہ سہلا نہ لے کے دکھلو ہے اس ساز پل فرمایا نفس درد ہر ایک چھٹی ہوئی پر صرف جو نہا جا ظاہر ہو رہا ہے شاہر ہو رہا ہے نام بغیر درد نہیں بنتا بات اولاد ایسیا مصیبت جڑیا مولے رو میں پر لکھا کنا بعد شاید کہانی پہلی پہلی شکایت مولے رو میں شکار کرنا شکار کرنا کرنا پہ بادشاہ دل پس گیا اڑ گیا گیا بیمار ہو گیا لگ پیا جی وہ سسلہ ایک لوڈی حاضر سطب تیو جب لوڈی کی واری آئی توجہ پتا لگا لوڈی لگو کسی ہوا سی دا دل ہی نہ کرے ویخی نہ اپنی تھان سے بماری ودی وی ہو حکیم سنیا پر جیڑا بھی آیا ہے کوئی ہاتھ دکھا خیر آختی انہیں اٹھ پایا ان شاء اللہ <سؤال> کسی نے آخر کی مطلب اپنے نظر والے بھی نہ ہویا بادشاہ اس سدمے ہوں مخلوق تو ٹٹ گیا خیال ادھر ٹٹ گیا خالق کر جڑ گیا جا مسجد بھی گائے نہران پر سوا کوئی نہیں پرو ہی سجب ہف لگی کامل فکیر اشارا پیاؤں جا کوئی سمجھ گیا رب لولا شریف مولا نے میری فریاد سن اٹھے دیکھ لے درشا کا لباس کے اندر لگاؤ والے سن ان قدم چلی جانے دل رکھتے واستے ادب پہلی شسرے فیلنٹ خاتر جا کے استقبال کیا گھر نہیں بیٹھیا رہا ویکیا کہ روانی چہرہ نگر پی دلانو دلا ول نہ آدمی نے سمجھ گیا دل آ گیا وہ فکیر کہہ بادشاہ گھبرا رب و دو تیرا دو تیرا لے گھر جا بٹھایا عزت خدمت کی بادشاہ صاحب فرمان نگا حکیم فکیر میرو خلبت چاہیے تری مریض میلبت چاہیے کوئی بھی نہ ہو تنہائی مل گئی اللہ دا فقیر نبل فل نبل پھڑ لی جڑا بیماری چور لے اج کل چور لب رکھے کوششوں چور لویا پیٹ مراجو علاج دائیا ہوماری ہے تو ہوج چلائی جانو ہاتھ رکھ کے شہرا کے شروع کر شو فلانا شہر فلانا شہر فلانا شہر فلانا چونکہ شہر کی گل آئی دن بدن لگ پی نبی سائی پہنچ گئے گل کر سی جو چینی وہ تین اتنی مل جائے فکر اگو قابل بلا لیا سامنے بٹھا دیتا وہ دن بعد دن اٹھنی شروع ہو اوٹھنی اوٹھنی تو تیار ہو گیا دوجا د ماریا نفس کی خاحش آج کام بن گیا جمال ووٹا دیا چھٹیاں نہیں لگ جگ جگہ جور تٹیاں لگیا ساری رات کر کر دو دہڑیاں منہ چک گیا جہی وہ راؤنک ہے چہرے دے جہی جسم آب و تاب ساری جانب رہی لوڈی کا پیار جڑا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا نفرت الفت نفرت بدلنے شروع ہو گئی کیونکہ حقیقی ہے حقیقی پیار بلال ورگا آہا مرید کا پیار جدو دن دن دن دن دن فقیر کمزور ہو فقیر نے دل توڑنا سی اتر فرت بدل گئی چور ج چوری فری سی چور سی کہ یہ ہی مالک یوسف علیہ السلام اللہ دیا اپنے موڑے لکا دیا ہوا پیالہ لے لکھا جیوا ہوں کی کریے سا قانون ہے جل پیالہ لبا یوسف نو اصا سارا ٹبر ملا سی بادشاہ بنا سی بادشاہ بنا سی کی کچھ دینا سی االا چلیاں نے ساری کدنا لے یوسف سوفا جی انہوں نے اپنے برا دیار گل پرانے زمانے کی گل پہلے نبی پاک تو شخص حکیم نے مار دن چٹ گیا بادشاہ خدمت بھی خدمت گئی بادشاہ اٹھنا شروع ہو گیا صحیح ہو گیا بادشاہ سہی سارا جگ سی بادشاہ ہوا سارا مولا رام نے دتی مثال حقیقت سمجھاؤنس فرماندے نے روح بادشاہ اقل لے کا فلت شکار شکار کردہ رب وا شریف کدھر تھکے کھا پھر شکار کرتے سانے عشق دی دولت کر شکار کرو شکار اش کوئی اکڑتے کیوں رو آخ جو کچھ میرا عشق ترد تے, تے جو کچھ میرے اندر یہ سارے منسوب اگے اگر اکل رہی رہی, رہی نہ انت... <حسن> دل بچارا اپنے کمال نہیں بخا سکتا نہ پا سکتا نہ بخا دل آشیش ہوا اکل اکل گوا شیش ہو گیا نفس خواہشاں منگ لے لفظ کا چسا منگ لے اکلے پیڈ عاشق ہوئے نفس آخ نفس آخ اقل میرا راہ پر بنے تاکہ مینو لزت لب لب کے دے روح خبھی نہ اکلا تری مہربانی لوگ میرو میں اس بادشاہ رسو لبا اس بادشاہ پالو اکل لبنی توجہ جب شکا مل فکیر مل جائے جی فی را ہوا نفس اکڑ بندے نفس تو ٹوٹ جاتی ہے الٹا نسٹا بکا والے چ لگ کے حلت پلان سوچ مصیبت لگ پہ رب <اتصافت> اللہ فکی کی شک جو اپنے نفس ہو جائے اقل نو اپنے پیچھے لوگ کامیاب دنیا باس پہ جی دل شاہ کامیاب ہو پھر دنیا کی بجائے دل وی دل کا بادشاہ اپنا دل وسا کے بٹھا نہ جگہ اجر جا رہے ہیں دل کا اجاڑا گدی بھی گوارا आगे दिल का लेना लूं मोह का لیا کوئی اکلو آباد کرنا ہوئے ابادی چاہیے دل آباد کرنا ہوئے بربادی چاہیے برا نمان میں سوچنا وا جی والی اللہ کے پتھر پتا لگا بجلوب بھی لوگ بھی کوئی جگتے نبی کرتے لگ جائے اکڑا دل بات کوئی بات تو ہے بانسری کرا دل پڑ پڑ کے دل رکشا نہ جڑے دو گٹ فاصلہ جاسلے کو طے کر کے ات پہنچے یہ سارے تیز کرے سوال ندیا نشان جائیں ارے بھائی انسان کی منزل افل رہی دل تو بھائی دل کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے سمجھ لیا ہے لیکن ادھر دیکھ تعلیم جمزی نبی ان کو صاف کرتا ہے پاک کرتا ہے کس کے ساتھ نگاہ کے ساتھ بلیہ بہم کتاب کتاب و حکمت ان کو تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے کتابوں حکمت سکھانا یہ اور ہے اور دل کو صاف کرنا اور عقل صاف ہوگی کتاب کو خوش متوفا ہو عقل صاف صاف جب کوئی ہو ہی ہوگئے تو صرف یہ بندہ ہے اقل ستی جو دل سدھا رہے تو رب نال سدھا رہتا رہے اسی ڈولی اپنے بارے میں نفس کی پوری ہوے تکڑ پچ جائے شیر والا جانے اللہ تعالی نے کل ہی ایسا میں بڑی تقدیل ہوگی مولا حسین تقدیل کوئی نہیں تدبیر حسین کمال سی جی وہ تقدیر تقدیل رل ہاں حسین نصیب نہیں؟ حسینگ نسی مہاراج سجنا درخ وہ نبی لفظوں کی وراثت لین سوخی نبی علم کی وراثت لینی سوکھی ہے نبی سرد کی وراثت لین سوکھی اکل ہے ہے سو دیش بنا لکل اے جی ابل اکل عال ہے یہ کہہ چلو تو انٹ کر دل کہ میں پایا کچھ نہیں بدل اخلار ہے سو دس بنا لیتی ہے اخل آیار ہے इश्क बेजार बे कर <laughs> बाजी बाजी वाला हो गया तो खेबाजी रंगबाजी रंगबाजी आने नहीं हो کھی رکھنی آپے کھر یار موہیں یہ مطلب اخل آئی سوال اخل آئی ਸੂਫੀ ਨਮਨਲਾ ਨਫੀ ਬਖੈਰ ਹੋਏ ਖੁਦਾਇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂਦੀ ਅਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ ਮੌਕਾ ਸ਼ਨਾਸ ਤੇ ਰੰਗ ਬਾਜ ਇਹ ਕਿਸਲੇ ਮੇਖੇ ਦੀ ਵੀ ਇਥੇ ਹੋਏ ਸੂਫੀ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਉਸਲੇ پگڑ مچھلی مچھلی وہ سمجھ نہیں آیا کو پتھر ہی پیا কো না বড় আందోজ উঠাও তা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ তে কনি দেখিয়া মওকা তে বন গয়া বല്ലি ইথে জिवे দে নাল কাম বান্দা তা ফিরি নি কনি ফটি বানৈ বঠা কনি কেড়ে রূপে ইস কনি কেড়ে রূপে ইস আকল এ পাহাড় اصے روپ بچاو گے خاتری بٹان جنوبی اصے کئی کئی روپ بچایا یار ملنے تیرے ملنے تو روپ بچا سکیں اپنے جوتے بنا روپ بچا گے اکلے ان فکیر نو کیوں سنا ایسے میری وغیرہ وہ جہاں قرآن دے. دے پڑے پڑے دے دے دے سرخت جو مل جائے تو سونا بن اللہ یہ بہت کٹ تے فیر خالی رب جی مرضی اپنے نبھا گا لیکن تیرے احسان پہ کرد ہے نبی محفوظ کر کے نہ درجیات توجہ حکیم بنے بندہ ہر درجے کو ہر درجے کو اس کے مرتبے میں رکھ کر میرے ہر طبقے کو اس کے درجے میں رہ کر مانیں لیکن اتنا یہ ای مطلب نہیں کہ بے وکوش بن کے پہلے بیگ کی محبت سہذا گستاف جینے بڑھتا ہے کوئی سہذا کی محبت ہے چاہلے بیگ کا گستاف بڑھتا ہے ارے بھائی محبت کا یہ نکانا نہیں کہ توہید اور مسرافی پیدا ہو جائے ہاں محبت کا یہی مطلب ہے کہ ہر ایک کو اس کے مرتبے میں رکھ کر اس سے پیار کرو اللہ اللہ اسلام مفتی چشتی صاحب ہے یہ مطلب <trust> ہافر ہر لے آل نہ لب جائے ہر کسی جی تین آشک لب گیا اپنی تھانے جی ایکستے وہ درد توز پھر دنیا جنت جی دوسرا لب جان کئی بیچ گلو شکار کوئی عشق آن کے ڈنڈ لا چڑتے مول میاں پار ہی لگ کئی بیچارے ادھر جہان گلے تیپڑی چار مسلے رکھ کے تھلے کچھ بھی نہیں تو بے وقوفی آ اس واسطے نبی سونا یہ رنگ بھی رکھ د رکھ دلے جہاں تو آپ اللہ <سؤال> دیا بندے آ سدے جا جی دل نے جہان چڑ جائے نا بندہ بچارے پیشہ کلوتے آدھے ستے ہی کوئی نہیں جا کلو پیا یہ نو نو موضوع نوا موضوع جڑ جا پچھے پی جا پھر پکڑ چاہیے ب مطلب اللہ دل فکیر پیار کرتے اور اص دیکھ مان سڈکے جی اکل کچھ لے کے بیٹھو گے نہ درد والے فیل ہوں کوئی شہر وسیا دیکھا پتہ لگا پہلے ڈگرا کے بھا سی بابے کی وجہ میل ہی لگ گیا شہر بس پیا ہو سات گئے یہاں سے اک لالا باپ جا بیٹھے او بچارا رات گزارنی نے جھے رہی پاو بےچارا دھٹے نو اے بہ دیا سا سکیا مہینے کرا کے جگ وسا کے ٹر جانے معلوم ہویا جی دنیا پیمسری فکیر اکل والے پیمستے اللہ ان دل والے کا سب کا انہوں کا غلام رکھ کے قیامت والے دن ان غلامی چلا جا